السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے ڈوں گا مرغز رحمانیہ مسجد بورا بیر کراچی کال اللہ, قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّكُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَّرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جنت قاتم صبح نہ ربی کا رب العزت وسلامد رب اللہ علمی <تصفيق> ہر قسم کی حمد الصلا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم پر واجب الاحترام الحترام واجام کرام اللہ تعالی نے انسان پر سب سے بڑے جو دو حق بنائے ہیں ایک حقوق اللہ ہے دوسرا حقوق العباد ہے حقوق اللہ میں ہم سب اکثر یاد رکھتے ہیں جو مواحد لوگ ہیں توحید باری تعلی کے اقسام بھی یاد ہیں میرا یہ درس حقوق العباد کے بارے میں مختصر ہے جس نے حقوق اللہ کو نہ سمجھا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس نے حقوق العباد کو پامال کیا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایت خل الجنت کا تم رشتے ناطے توڑنے والا قطار رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اس کی وجہ بتائی گئی و تک اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کے نام کے واسطے وسیلے اللہ کے نام کا ایک دوسرے کو واسطہ دے کر تم نے رشتے دار یہ قائم کی ہیں اب پھر ان کو توڑتے ہو سلا رحمی کو ختم کرتے ہو حبیب کریم فرماتے ہیں اللہ عرض سے اعلان کرتا ہے میں رحمان ہوں بخشنے والا ہوں اگر تم ایک دوسرے سے سلا رحمی نہیں کرتے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا تم رشتہ داری کو توڑو گے تو میں تمہیں توڑ دوں گا تم جوڑو گے تو میں تمہیں جوڑ دوں گا ہم سب اپنے گر بال میں جا کے وہ کیسی رشتہ داری ہے دل قرما ماول مساکین جب انسانی حقوق میں باری ہی آئی مسکین تیسرے نمبر پر یتیم دوسرے نمبر پر اور ہمارے رشتہ دار پہلے نمبر پر کہ ان کا خیال کرو ہم یتیموں کا تو خیال کرتے ہیں مسکین کا تو بہت فکر ہے نہیں ہے فکر وبود تشری خوب ہی شہ وزل قربا ان لوگوں قرابت داروں کا وبل والدین احسانہ والدین کا یہ پہلے پہلے خیال کرو بہن بھائیوں کا خیال کرو جس آدمی کے دل دماغ میں فیملی لڑائی جھگڑا ہے اس کو نماز میں سکون نہیں آتا تلاوت میں چین نہیں ہے اذکار میں چین نہیں ہے وہ تو رات دن بے چین پھرتا ہے نیم پاگل ہو گیا آدمی فیملی جھگڑوں نے اتنی پریشان کر دیا ہے تو ہمیں کیا ہو رہا ہے ہم کیوں نہیں سوچتے دینو بول تک عدل کرو قراباروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان یا مرو بلادلی ایتا دل قربا بے شمار اےتے ہیں میں چند منٹوں میں کیسے سنانے کا حق ادا کر سکتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ اللہ صحب العلم ہیں شیخ العرب علجم علامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی رحم اللہ کی حفظ اللہ کی یہ ماشاءاللہ مسند ہیں اور وہ آپ کو علمی فیض سناتے ہیں آپ دیکھتے چلیں کتنی عظیم لوگ آپ کو آواز سناتے ہیں کس بات کو ایک آیت کافی ہے کراپت داروں کا اللہ نے حق بنایا میرے بہن بھائیوں کا میرے اوپر آپ کے بہن بھائیوں کا آپ پر تو ہماری لڑائی بلا کس سے ہے کبھی سوچا ہے سلام جی جی جی آپ جی دیکھیں جی جزاک اللہ خیر شیخ نے مجھے ٹائم دیا ہے تو میں تعمیل کروں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر موبائل بند کیا کرے مسجد کے آداب میں بہت پیاری بات بہر لکھی ہے جب داخل ہوتے ہیں کیا بات سنا رہا ہوں آپ ساتھ دیں گے یا پھر پیچھے جانا پڑے گا پھر درس لمبا ہو جائے گا میں سنا رہا ہوں اللہ نے حق بیان فرمایا فَآتِدَ الْقُرْبَ ہمیں اپنا حق تو یاد ہے یہ میرا مولوی سب حق بنتا ہے اب یہ یاد نہیں کہ ہم نے کس کا حق دیا ہے یا نہیں دیا اب قرآن کریم سے پوچھتے ہیں قرآن بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہے کون ہے سچا مسلمان وَإِن و سلمی عَلَى اللَّهِ اصل تو حکم یہ ہے یہ جو ناچاکی رشتے ناتے توڑے جاتے ہیں یہ فیملی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے معمولی ٹکوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ جو دین بتا رہا ہے میری زمین کی قیمت تھوڑی ہے میرے بھائی کی قیمت زیادہ ہے میرے مال کی قیمت تھوڑی ہے میرے ماں باپ کی قیمت زیادہ ہے میری ساری جائیداد کی قیمت تھوڑی ہے میرے رشتہ داروں کی قیمت زیادہ ہے پھر رشتہ داروں میں جو اہل العقیدہ ہیں ان کا حق میرے اوپر بہت زیادہ ہے کبھی ہم نے سوچا تک نہیں وہ بھی مسلمان تھے نا جن نے کہا ہمارا دو گھر ہیں ایک گھر دیتے ہیں دو فیملی ہے ایک فیملی کو طلاق دیتے ہیں اپنے بھائی کو دیتے ہیں آج ہم کیا ہے فلاش تم انتف سدھو فل ارد یہ قرآن گواہ اعلان گواہ ہے حق کا بیان گواہ دلوں کا نور گواہ ہے جینے کا شعور گواہ ہے ارض سے آنے والا نور گواہ ہے رب رحمان اعلان فرما دیں ناممکن نہیں بعید نہیں ان تفسیدو دفل ارض تم زمین میں فساد کرتے ہو اللہ ہم تو سود نہیں کھاتے شرک نہیں کرتے بدعات نہیں کرتے چوری نہیں کرتے ہم لوگ کیسا فساد کرتے ہیں نماز تو ہم پڑھ کر بیٹھے ہم کیسا فساد کرتے ہیں فرمایا ہاں الارض پتہ ہے فساد کیسی مصیبت ہے ولفت اکبر من القتل ولفت اشد من القتل فتنا فساد کرنا قتل سے بڑا جرم ہے لیکن ہمیں کسی نے یاد ہی نہیں دلایا رات دن ہمارے ہاں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں ہماری فیملی لڑائی کا نقصان کیا ہوا بھتیجے میرے ہیں لیکن مشرق بن گئے ہیں بھانجے ہمارے ہیں وہ بتتی بن گئے ہیں بہنوئی سے لڑائی ہوئی بہن کی ساری فیملی بے دین ہو گئی بھائی سے لڑائی ہوئی وہ بھائی کی ایک بھائی کی اور میری غلطی تھی ہماری پیچھے ساری فیملی بے دین ہو گئی یہ کون ہے دھکیلنے والا اپنی فیملی کو شرک کی طرف صرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو یا اپنے آپ ہی بہتر ہو گئے پہلا پس نممکن و بعید نہیں ان تفسدو فی الارض تم زمین میں فساد کرتے ہو اللہ وہ فساد کیسے ہے وَتُقَتِعُوا ارحامکم تم قطع کرتے ہو رشتے ناتے دوڑتے ہو پھر اس کی سزا کیا ہے اُلَا اِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللہ اس کی سزا یہ ہے اللہ کی درف سے پھٹکا رہے مار موسلا دھار ہے بڑی بھرمار ہے رحمت دور ہو گئی ہے کس طرح کی سزا مل رہی ہے دیکھنا ہوم اب سچ سن نہیں سکتے اب سارا اب حق دیکھ نہیں سکتے یوں سمجھو کہ قرآن سن نہیں سکتے حدیث دیکھ نہیں سکتے فاصممهم واما ابصارهم قران بتا رہا ہے کہ لوگو دیکھو وا ان کثیر من الخلطا الی ابغی بعضهم علی بعض اکثر تمہارے اندر ایسے ہیں خلتا الی ابغی ہیں وہ کیا ہوتا ہے خلتا الی ابغی اہل علم سے سیکھو وہ کہتے خوفغی یعنی حصے کھانے والے جائداد کھانے والے وراستے کھانے والے میراث کھانے والے ترکہ کھانے والے جائداد کھانے والے ہماری پوزیشن یہ ہے کسی بڑے اہل سنت آل الحدیث کو دیکھنا رہا ہو نا جب میرج حال میں بیٹے کی شادی کر رہا ہو پھر دیکھو اس کے اندر ایمان کتنا ہے شادی میں کتنی دین ہے کتنی شریعت ہے پھر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہتے ہیں مولوی صاحب بچوں کی بات ہے یا فیملی کی بات ہے میری بیوی نہیں مانتی میں کیا کروں تو, تو پیچھے ہٹ جا پیسے تو دے رہا ہے بغ <يَبْغِي> فضول خرچی کرنے پہ آیا تو کروڑوں کی کر بیٹھا لیکن جب حق دینے کی بات تھی تو اللہ اکبر چاند ٹکے بھائی کو نہیں دے سکا ایک مرلہ بہن کو نہیں دے سکا لگانے پہ آیا تو کچہری میں پیسے لگا دیے تھانے میں لگا دیے ہسپتال میں لگا دیے ٹیکس میں لگا دیے مصیبتوں میں لگا دیے دینے پہ جب دینے کی باری آئی تو اس نے اللہ حق پر حق والوں کو حق ہی نہیں دیا وہ نہ کثیر ہمیں قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے یہ تربیتی درسگاہ ہے یہ تربیتی درس ہے میرا ایمان ہے اگر ہم ٹھیک ہو جائیں جتنی روز نمازیں پڑھتے ہیں تو ہسپتالوں کا رش ختم ہو سکتا ہے یہ نمازی لوگ ٹھیک ہو جائیں تو تھانوں کا رش ختم ہو جائے گا یہ سارے لوگ قرآن و حدیث کو سمجھ کر ایک بات سوچ لیں کہ کہ دیکھنا دیکھنا کہ اللہ اکبر کچہریوں میں جتنی رش ہے یہ ہماری کم از کم نتربیت کی وجہ سے رش ختم ہو سکتا ہے کتنی ٹکے اور کتنی پیسے خرچ ہو رہے ہیں کتنی فیسیں ایک دوسرے کی مہادرائی میں دے رہے ہماری لڑائی کفر سے نہیں ہے بہن بھائیوں سے ہے ہماری لڑائی اپنے پڑوسی سے ہے ان بڑے بڑے نمازیوں سے کبھی آپ بات پوچھو نہ دیا اندر کی بات بتا نہیں رہے ان کی لڑائی میاں بیوی کی لڑائی ہے لڑائی باپ بیٹے کی ہے لیکن کس کو سمجھائیں گے جو آدمی ابلیس نے یو وسفی سدور انداز وشواس ایسے ڈالے کہ ہمارا چین سکون آرام کرار سارا بھی آرام کر دیا میں آگے قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھو جب لوگ بے آرام ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے لوگوں کو رسوا کر رہا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لا یرحم اللہ ملا یرحم الناس جو بندو پہ رحم نہیں کرتا بندو کا مالک ان گندوں پہ رحم نہیں کرتا جو بندو پہ رحم کرے اللہ ان پہ رحم کرتا ہے جو بندو پہ رحم نہ کرے اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا یہ قانون دیکھو میرے مالک کا لیکن قانون کیسا پختہ خاتون بڑی نیکوکار عورت ہے بلی پہ ظلم کیا اللہ اکبر ساری نیکیاں رہ گئی اس کا داخلہ جہنم میں ہو گیا دوسری عورت اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا اس کے دل میں رحم آیا کیا کبھی ہم اہل ریسو کے دل میں اہل سنت کے دل میں بھی رحم آ رہا ہے بیسوں سال ہو گئے کتا تالکی سے بھائی کا بھائی کے ساتھ سلیک سلیک بھی نہیں ہے لوگوں کو دعوت کیا دو گے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اللہ کے پیارے محبوب یہ بتائیے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کون ہیں ہمارے اندر سچا اہل اہل سنت مسلمان فرمایا فرما اللہ کنوا سل ادا کو صلا یہ سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جس کو توڑ توڑ کر لوگ چھوڑ دیں اور وہ کہیں میں برابری چاہتا ہوں یہ آدمی اچھا نہیں ہے ہمارے ہاں پتہ کیا چلتا ہے وہ کہتے ہیں جیسے زیادتی کی ہے ویسا بدلہ انتقام لیں گے پھر سلا ہو جائے گی اب حاجی صاحب کو نمازی صاحب کو شریعت کا بھی پتہ نہیں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے بھلے مانس آدمی وہ نہیں جو برابری چاہتا ہے بھلے مانس تو وہ ہے جس کی طبیعت میں یہ ہے ولقاد محسن ومین الغ لوگوں غصے کو کنٹرول کرو نمک کم کھاؤ بلڈ پریشر ہائی نہ ہونے دو والعافین الناس اعلان اور لوگوں کو معاف کر دو ولا تو سائر و لوگوں سے بے رخی نہ کرو ولا تم شفیل اردم رہا زمین پہ اکڑ کر نہ چلو ان اللہ لا كل مختال ان فخور بے شک فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا آج اگر یہ قرآن میری کوشش یہ ہے جب سے میں بیٹھا ہوں ایک آیت ختم ہوتی ہے حدیث پڑھتا ہوں حدیث ختم ہوتی ہے آیت قرآن پڑھتا ہوں تاکہ کسی بہن بھائی کو قرآن و سنت سمجھ آ جائے اوروں کی ساتھ وفا نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اپنی فیملی کو بچاؤ وہ انضرا شیرت انف سکم و جتنی رسول پیغمبر آئے کال علیہ ابھی ہی و قومی ہی مہاری ہی تماشیل اللہ تھی پہلے اپنے آپ کو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنی برادری کو اپنے کراپت داروں کو ان کو ڈراتے رہے یا قوم, قوم کو کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیا ہم نے اپنی فیملی کا حق ادا کر دیا ہے یا ہمارے مسئلے صرف مسجد تک ہیں مسجد میں تو بڑے مسائل ہیں گھر میں مسئلے کے لیے خاموش ہے ایک میں آپ کو آدمی کی خبر دیتا ہوں نام نہیں لیتا وہ بڑے مسئلے کیا کرتا تھا بڑے جلسے سنتا تھا لیکن گھر میں خاموش لیتا تھا فیملی سے تھوڑے تھوڑے اختلافات اور ناراضگی رہتی تھی ایک دن بیچارہ فوت ہو گیا ہمارے کچھ دوست اس کے جنازے میں پہنچے تو وہ فیملی تھی ساری کی ساری مشرق قسم کی انہوں نے کہا اب تو ہمارے ہاتھ میں ہے اب وہ آبھی تو نہیں رہا ہے اس نے فیملی میں حسن نے سلوک ہی نہیں کیا کبھی ربی کب الحکمہ خربوں کی کروڑوں کی جائیداد ان کو دے رہے ہو اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہے ہو جن کے اللہ اکبر نہ اسلام کا کوئی پتا ہے جن کو نہ دین کا پتہ ہے کچھ بھی جائیداد باقی نہ بچے لیکن ہماری فیملی بہتر ہو جائے تو ہم نے بہت کچھ بچا لیا ہے پہلے آدمی کرابت داروں کا حق ادا کرے ان کو آگ سے بچائے ان کو دعوت دین سکھائے ہمارے شیخ پروفیسر عبداللہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ہم پڑھتے تھے تو وہ بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے کہتے تھے بڑا آدمی تو پکے زین کا ہوتا ہے نصیب ہے تو آ جائے گا بچوں پہ تو محنت کرو جلدی تیار ہو جاتے ہیں وہی بات میں اپنے نمازی جماعتوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھانجے پہ محنت کرو داماد بھی بن جائے گا عقیدے والا بھی بن جائے گا بھتیجے پہ محنت کرو داماد بھی بن جائے گا عقیدے والا بھی بن جائے گا آپ کسی اپنے اللہ قرابت دار اور بچے سے محنت کرو پھر دیکھو آپ کا دست بازو بنے گا لیکن ہم لوگ محنت ہی نہیں کر رہے بلکہ ہمارا عقیدہ ایسے ہیں ایسا تکفیری ذہن بنا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہر آدمی کہتے بابے جی سے بجو یہ کھٹا ایل حدیث ہے کٹہر ایل حدیث ہے یہ کیسا ایل حدیث ہے جس میں اخلاق نہیں ہے جو لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتا اس نے کیا حساب دینا ہے کتنی لوگوں کو آگ سے بچایا ہے ہم جتنی درد سن رہے ہیں سب نے اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کتنی لوگ ہماری وجہ سے مسجد کے اندر آئے ہیں کتنی بہر دوڑ گئے ہیں بس یہ سوچ رہے ہیں کتنیوں کو ہم نے دوڑ لگوائی ہے کتنی کو ہم نے قریب کیا ہے بس یہ بات ہے فَبِمَا من مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَدَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّو من حَوْلِكُ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو رحم دل بنایا ہے جس کی وجہ سے یہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں فیض پا رہے ہیں دعوت توحید سمجھ رہے ہیں کیسے دعوت دینی ہے کیسے انسان کو دنیا میں رشتے داروں سے برتاؤ کرنا چاہیے فرمایا والا ادا کو سلا رشتے داری وہ توڑ توڑ کر ہمیں چھوڑ دے پھر ہم جڑ جائیں ان کو کہیں یار اللہ کے لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں دل میں کیا ہوتا ہے تاکہ ان کو جنت میں میں اپنے ساتھ لے جاؤں یہ شوق ہو والذین یا سلون محمر اللہ یہ قرآن کے سچ کا اعلان ہے حق کا بیان ہے والذین یا سلونا سلا رحمی کر رہا ہے اس سے پوچھتے ابھی تو تیری بیشتی کرائی ہے ناک کاٹ گئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہو گیا تو مالداری میں کمزور ہے ان سے وہ کہتے ہیں مال بھی میرا زیادہ ہے افرادی قوت میں کہتے افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے پھر تو کیوں معذرت کر رہا ہے وہ کہتے رحمہ و وہ درگزر کرتا ہے سیلا رحمی کو مقدم سمجھتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے یا سیلون وہ کہتے ہیں میرے اللہ کا آڈر ہے سیلا رحمی کرو نہ میں تھانے سے ڈرتا ہوں نہ کچہری سے ڈرتا ہوں نہ افرادی قوت سے ڈرتا ہوں نہ دھمکیوں سے ڈرتا ہوں میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں میرے اللہ کا آرڈر ہے یاد کر کے جاؤ صبح کوئی پوچھے مرکز توحید کے طالب علم نے ڈیرا غازی خان سے آ کر کیا سبق سنایا تھا تم نے کہا کہنا یہ سنایا یا اللہ کہ میں سلہ سلارحمی اسی لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا آرڈر میرے اوپر ہے چلو آسان حدیث یاد کر لو فرمایا رزق میں برکت چاہتے ہو تو سلا رحمی کرو رزق میں برکت ہو جائے گی عمر کی درازی اور برکت چاہتے ہو سلارحمی کرو تو اللہ باک تمہارے عمر میں برکت ڈال دے گا اللہ کے محبوب کے صحیح فرامین ذخیرۂ حدیث کو دے کے بری موت سے بچنا اللہ سب کو بری موت سے بچائے سب سے بری موت وہ ہے جس کو ایمان نصیب نہ ہو حدیث صحیح ہے سامنے سورج کی طرح سامنے حدیث ہے عبارت پڑھو تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہے لیکن دیکھنا فرمایا بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے رشتے داروں سے قرابہ داری کرو مفت میں کتنی فائدے ہیں آپ لکھو نیٹ کے اوپر کاری عبد الرحیم کلیم ابھی آپ کو بیان ملیں گے بیان کیا ہے کہ مال میں برکت چاہتے ہو تو تاویز فروش کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں مال میں برکت چاہتے ہو تو رحمی کرو عمر میں برکت چاہتے ہو تو سلا رحمی کرو بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو سلا رحمی کرو ایک سوال ہے آپ تمام ماشاءاللہ اللہ سامعین سے سب کو رزق دینے والا کون ہے پرندوں کو درندوں کو مچھلیوں کو دیکھیں ساپ چیزوں کو رزک دینے والا اللہ تعالی ہے تو ہماری لڑائی کس چیز کی ہے بےفیدہ لڑائی لڑ رہے ہیں چند ٹکوں پہ دکان مکان پہ پیسے پہ بینک بیلنس پہ ہم نے لڑنا شروع کر دیا اور لڑائی بھی اہل العقیدہ سے ہے مسلمان اہل العقیدہ سے لڑنا جھگڑنا کفر ہے علماء سے پوچھو ہماری لڑائی اپنے عقیدے والے سے ختم نہیں ہوتی مسجد ایک ہی مسجد کے نماز ایک دوسرے پہ راضی نہیں ہے یہ کیسی دنیا ہے جب ہم لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں عقیدہ یہ ہے رزق دینے والا کون ہے فاروں بلحیات دنیا فی الآخر اللہ متا جب اللہ رس کے دیتا ہے تو ہم لڑتے کیوں ہیں حدیث میں آتا ہے دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک کترہ بھی نہ دیتا اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں لیکن ہم حق دنیا میں عام لوگ مولوی سمیت عبد الدینار ابد الدین بنے ہوئے ہیں سمجھتے ہو حدیث میں ہیں ابد الدینار ابد الدین دینار کا بندہ درہم کا بندہ یعنی پیسے اور ٹکے کا بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہے ہم کبھی پیسے کے بندے تو نہیں بن گئے کہ پیسے کے لیے ماں کو چھوڑ دیا پیسے کے لیے باپ کو چھوڑ دیا پیسے کے لیے بہن کو چھوڑ دیا پیسے کے لیے بھائی کو چھوڑ دیا جدھر پیسے ہیں ادھر رشتے داری جوڑ لیے جدھر پیسے نہیں ہیں ادھر سے سارا منہ موڑ لیا ہے یہ کسی نے ہمیں فکر ہی نہیں دیا عقیدہ ہمارا مضبوط ہے لیکن حقوق العباد کا کوئی فکر نہیں جب فکر ہو جائے گا چار چاند لگ جائیں گے تیری دکان میں مکان میں عمر میں زندگی میں گھر بار میں چلنے میں پھرنے میں جوانی میں براتے میں اللہ برقطے عطا کر دے گا اللہ اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے زیادہ دے جس کو تا تھوڑا دے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے رزق اس کے ہاتھ میں لیکن آؤ برکات حاصل کرو آخری باتیں سناتا ہوں پھر اجازت لیتا ہوں اپنے بھائیوں سے مالک نے جو فرمایا یا سلون امر اللہ یہ اسی لیے سلا نمی کرتا ہے کہتے میرے اللہ کا امر ہے لا ہے آدر ہے قانون ہے وہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں یقافون سو الحساب کل حساب کیسے دوں گا میں ایک دیات میں بیان کرنے والا آدمی ہوں کاشتکار کا بیٹا ہوں کسان کا تو جب تک مثال نہ آئے بات سمجھ نہیں آتی گھر کی برکت دکان کی برکت کیسے ختم ہوتی ہے اس کو سمجھیں یوسف و اخو احب الا ابینا و نسبہ انفی فلا عمین اتلو یوسف بڑے مسلمان ساداد پیغمبروں کے بیٹے جتنی تفصیلیں قرآن پاک کی ہم نے پڑھی ہے سب نے لکھا ہے یوسف علیہ السلاد و کو کنویں میں ڈالنے والے مسلمان تھے کوئی مشرق بدتی کوئی کافر ہندو نہیں تھا اس کا مقصد ہے کبھی کبھی مسلمانوں کے دل میں بھی دور انداز چور آ جاتا ہے حب, حب دنیا والا کہ ہماری ساری جائیداد بابا کا سارا مال یوسف کا رہا ہے اس کی ماں اور ہے ہماری ماں اور ہے یہ حسد چل رہا ہے اس کی برادری اور ہے ہماری اور ہے اس کی زبان اور ہے ہماری اور ہے یہ اور نسل کا ہے ہم اور کے ہیں یہ تباہی ہے الله بتک اللہ اللہ اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے تو ان انمک اللہ نے تو تمہارے لیے تکوا بنایا ہے یہ ساری دنیا کی چیزیں تمہارے تعارف کے لیے ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ دیکھا جائے گا کون زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اب حسد آیا پیغمبر کے بیٹے ہیں یاعقوب علیہ السلط والسلام کے پیغمبر کے پوتے ہیں اسحاق و اسماعیل کے پیغمبر کے پرپوتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلط کے گھر بھی برکت والا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت پھوک مار دیں تو بس برکت ہوتی ہے مکھن زیادہ نکلتا ہے اکثر لوگ نمک لے کر دیات میں آتے ہیں حضرت پھونک مار دو برکت ہو جائے گی میں کہتا ہوں دیکھو یوسف علیہ وسلاد والسلام یاقوب علی سلاد والسلام نے اپنے گھر میں بھوک ماری ہے کہ نہیں وہ رات دن ادھر رہتے تھے لیکن جب ان کے بچوں کی نہ ہوئی یاقوب علی سلاد والسلام کے بیٹوں نے لڑائی شروع کر دی تو ان کے گھر میں فاقہ آ گیا قرآن گواہی دے رہا ہے پیغمبر زندہ ہے برکت ختم ہو گئی ہے ان کے گھر میں راشن نہیں ہے رسول کے پیٹیک ہے رسول بھی زندہ ہے نہ تعویذ لکھوا سکتے ہیں نہ کوئی پھونک مروا سکتے ہیں نہ کوئی دعا کرا سکتے ہیں وہ رسول رو رو کر آنکھیں کمزور کر بیٹھا ہے یہ رو رو کر سارا راشن گوا بیٹھے کسی <laughs> کے بس میں نہیں ہے جب اللہ روک دے برکت میرا مثال دینے کا مقصد یہ برکتیں اس وقت رک جاتی ہیں جب باہو اور ساس کا جھگڑا شروع ہو جب بھائی اور بھائی کی لڑائی شروع ہو جب لڑائیں شروع ہو جائیں تو برکتیں رک جاتی ہیں جس طرح یاقوب علیہ السلاد والسلام کے گھر میں راشن ختم ہو گیا اب کیا کریں اب بھیک مانگو بھائی سب سے ایب والا کام ہے بھیک مانگنا مانگنے والے کا ہاتھ نیچے اور دینے والے کا اوپر یہ بہت گٹیا کام ہے نجائز مانگنے والا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا لیکن دیکھنا یہ پیغمبر کے بھی ہیں سادہ ہیں لوگ تو کہتے ہیں قبر والے سارا کو دیتے ہیں وہ زندہ رسول کے گھر میں راشن نہیں ہے بیٹے بھی مانگ رہے ہیں بھیگ مانگتے مانگتے پھرتے رہے سالا سال ایک دن ایک اور ملا اس نے کہا یار ایک نیا بادشاہ مصر میں آیا ہے اس کے پاس جتنی سوال ہی جاتے ہیں بہت سخی آدمی ہے گندم بہت دیتا ہے یہ قرآن واقعہ ہے اچھا انہوں نے کہا چلو بابا جی سے چھٹی تو لے لیں سیدنا نہ علیہ علی سلاد کے پاس آئے اور تھے کون قرآن بتا رہا ہے کالو ناب بڑے مسلمان تھے الاح واحد یہ جو بھیک مانگ رہے تھے نا الح واحد والے تھے کون تھے ہم بھی الاح واحد والے ہیں نا لیکن دھکے کیوں کھا رہے ہیں وجہ جرم ضرور کیا ہے کوئی ایسا کہ ایسا کہیں بہن کو خسارہ دیا ہے اچھا بھئی ہمارے ایمان کو کسی نے دیکھنا ہو جب ہم تقسیم کرتے ہیں نا کسی چیز کی تو پیمانے دیکھا کرو دینے کے اور لینے کے اور جب جائیداد تقسیم کرتا ہے کوئی بڑا حاجی صاحب تو حاجی صاحب کی دکان بارہ فٹ ہے اور باقی بھائیوں کی دس دس فٹ ہے وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں نا یہ کیسے ہو گئے بھائی اب حساب کون دے گا آگے <coughs> باپ ایک جیسا ہے جب نی اور بنیاد رکھتے ہیں اسی وقت مستری کو کہتے ہیں بھائی تھوڑا ادھر کر دو تھوڑا ادھر کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر ادھر ادھر کرو بھائی ادھر کیوں نہ کروں نہیں نہیں حاجی صاحب کھڑے ہوئے میں جو بیٹھا ہوں بس عجیب معاملہ ہے ہمارا جب مالک کی بارگاہ میں جاؤ گے ایک اس کے بدلے سات زمینیں اٹھا کر سر پہ رکھ دی جائیں گی کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں آؤ آؤ حق تلفی نہ کرو اپنے آپ کو ہم بہتر کر لیں تو میرا ایمان ہے یہ نمازی لوگ ٹھیک ہو جائیں ان کو دیکھ کر ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی جتنی روزانہ نمازی نماز، مسلمان ایمان والے نمازیں پر رہے نا اصل ان کی اپنی تربیت نہیں ہے ہماری وجہ سے کئی لوگ تنگ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دیکھ کر گھر میں چھپ جاتے ہیں وہ oh, بابا آیا وہ oh, بابا ہے کوئی بلا تو نہیں ہے oh, وہ بچے کہتے ہیں nah, نہیں آپ کو پتہ نہیں دادے ابو کو بلڈ پریشر ہے پریشر بھی اس وقت چڑھتا ہے جب کوئی کمزور ہاتھ میں آئے جب کوئی کمزور نہ ہو تو پھر ادب سے بولتا ہے یہ عجیب بات ہے یہ تو اللہ کا خوف نہیں ہے آؤ پھر قرآنِ کریم سے پوچھتے ہیں اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں فرمایا خوف اللہ صاحب ان کے دل میں حساب کا خوف ہوتا ہے اسی لیے دوسرے کو معاف کر دے تاکہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں ان کا رب مجھے معاف کر دے گا لا والا ولا را لا یژن ظلمات يوم ظلم آخری باتیں میں سنا رہا ہوں لیکن بات بڑھ بڑھ جاتی ہے پھر میری کوشش یہی ہے کہ میں شارٹ بات کروں جو شیخ نے ٹائم دیا ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا اللہ سے دعا کرو اللہ کریم جو تھوڑا سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے اچھا اب ہمیں کیسا ہونا چاہیے قرآن سے سناؤں یا حدیث سے غور سے دیکھیں دیکھے جو صحیح بندے ہیں حقوق العباد حقوق اللہ ادا کرنے والے وہ ایسے ہیں جب ان کو دنیا کے دکھ درد ملتے ہیں پہلے تو صبر کرتے ہیں پھر واج ربیم مالک کی بار گاہ میں آ کر کبلا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مثالیں تو آپ نے بہت سنی ہے سیدنا ابراہیم کو جب بادشاہ نے پریشان کیا میں سارا آگے جانے لگی انہوں نے نفل پڑھنا شروع کر دی تو راستے آسان ہو گئے ایک آدمی اپنی سواری پہ جا رہا ہے حدیث سنا رہا ہوں آ راستے میں ایک معذور بن کر بیٹھا ہے, ہے تو ٹکیٹ لیکن کہتا ہے مجھے لے چلو جب آگے لے گئے اس نے خنجر نکالا سواری سے اترا ویرانی میں کہتا ہے اتر جاؤ اب تمہاری باری آ ہے بس لگا بھائی جرم کیا ہے وہ کہتا ہے وہ یہ پہلے جو مرے پڑے ان کا بھی کوئی جرم نہیں تھا میرا شوق ہے بندہ مارنے کا میں نے ٹریننگ کی ہے اچھا مار دے گا کہتے ہیں ہاں یار مجھے دو نفل تو پڑھنے دو سیکھ لو بھائی دین سے جہاں لڑائی ہے وہاں جہاں جھگڑا ہے جہاں پریشانی ہے وضو کر کے قبلہ رو ہو کر واجی ربی کی ماں دو نفل پڑھو ساری مشکل دو نفل کی ماری نہیں تمہارا دشمن اگر دو نفل قبول ہو جائے تو دشمن کا پتہ بھی نہیں ملے گا دنیا والوں کو پتا چلے گا کہ دیکھو آسمان سے اللہ نے سواری بھی بھیجی سوار بھی بھیج دیا آیا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ جو قتل کرنا چاہتا ہے اس کی گردل کو تن سے اڑا کر چلا گیا ہے اس نے سلام پیر کر کہا وہ گھوڑے سوار میری بات سنو تو کہاں سے آیا کیسے آیا وہ کہنے لگا جس کی بارگاہ میں تو نے پکارنا شروع کیا میں اس کی ری کر رہا ہوں سمجھ بات کو کچہری جانے کی کیا شوق ہے تھانے جانے کا کیا شوق ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے یہ انگریز کا قانون تمہیں کامیاب کر دے گا آج سے توبہ کرو کتنے پیسے ذائقے ہیں رزق اللہ دینے والا ہے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے جائیں گے نہ انہوں نے کبھی دم کرایا ہوگا نہ کبھی اللہ کوئی اور معاملہ چلایا ہوگا نہ کسی اور کا سہارا لیا ہوگا میں کہتا ہوں وہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اللہ کی بار گاہ میں اپنے مقدمات کو پیش کرتے ہوں گے کتنی راتیں بڑی ہیں اللہ کی بار گاہ میں ایک بڑا آدمی کھڑا ہو جائے پوری فیملی میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے مالک کی بار گاہ میں رونا شروع جو دیکھے گا اس کو شرم آئے گا بیٹیاں بیٹے سب گواہی دیں گے کہ بابا جی رات کو اٹھ کر مسلح پہ رویا کرتے تھے لیکن نہ ہمیں عشاء کی نماز نصیب ہے نہ صبح کی نماز کتنی بڑا شہر ہے صبح کی نماز میں مسجدوں میں نماز ہی نہیں آتے لاہور کراچی اسلام آباد میں کئی ایسی مساجد بھی ہیں جو صبح کے وقت تالا ہوتا ہے ایک کاری کے پاس میں مہمان بنا وہ کہ وہ میرا شگیر تھا لاہور میں کہتا کہتے استاجی یہ مارکیٹ کی مسجد ہے صبح کی نماز میں یہ لوگ نہیں آتے بس اب تالا رہے گا یہ چار نمازیں پڑھتے ہیں کیوں ان کے اوپر چار نمازیں فرض ہیں کیا یہ وجہ کیا ہے پہلی صفت یہ ہے وہ نماز پڑھتے گئے دوسری صفت ایک ہے وہ دوسری خوبی ایک ہے وہ خرچ کرتے ہیں کبھی چھپا چھپا کر کبھی دکھا دکھا کر کبھی مسجد بنا دی تو سب نے دیکھ لی کبھی خرچہ ایسے انداز میں کیا کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلا جب وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ پورا پورا ادا کر دیکھے تو باقی مصیبتوں سے اللہ ان کو بڑھا دیتا ہے وہ انفکو راہ معلوم ہوتا ہے جب ہم جلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کسی کی حق تلفی ایسی کی ہوتی ہے کہ کبھی ہم نے یا تو نماز میں غفلت یا خیرات میں غفلت یا کسی معاملے میں فرمایا ایسے وہ یاد رہسن سیاح ان کی آخری خوبی یہ ہوتی ہے وہ لوگوں کی زیادتیوں کا جواب احسان و بھلائی میں دیتے ہیں آخری بات سنا رہا ہوں بل حسن دل سیاح مقبدار جب یاد راؤ نہ پڑتا ہوں تو میرے سامنے اور آیات بھی آ جاتی ہے اللہ پاک نے فرمائے ولا حسن تو بِالَّتِي اتفا احسن سامو إِلَّا ذُو اللہ دین وہ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے دشمنوں اور مخالفین کو جگری دوست بنا لیتے ہیں کتنی مخالفین سے جا کر تم نے صلح رحمی کی ہے جو جا کر سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو ثواب یہ دیتا ہے دونوں ملنے والوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اسی وجہ سے سمجھایا جا رہا ہے کہ میں نے جو بات شروع کی ہے وہ اس مقام سے شروع ہوئی ہے وہ تک اللہ حل تبھی رحام میں آپ کو یوسف پیارے کے بھائیوں کا واقعہ سنا رہا ہوں اب بھی مانگتے مانگتے ایک دن مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے کیا کہہ رہے بادشاہ ہم سید آئے ہوئے ہیں اچھا کیا کہتے ہو کوئی ادھر ہمارے جیسا بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا لوگ تو تمہارے قبر والوں سے مانگتے ہیں تم زندہ بھی مانگ رہے ہو یہ دلیل ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں دے سکتے بےچارے اللہ اکبر بادشاہ ہمیں گندم چاہیے وہ مصر کا سربراہ ایسے دیکھتا ہے ادھر ایک سادہ بھائی جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ بار بار دیکھ دیکھ کر کہتا ہے انت یوسف اے مصر کے سربراہ تو یوسف تو نہیں قرآن بتا رہا ہے کو یوسف ہاں یار میں یوسف ہوں اچھا اب جو پیچھے بھائی کھڑے تھے نا پیلا پن ہو گیا ان کو وہ ایسے کانپنے لگے اور تھے نا بڑی عمر کو تو وہ سوچنے لگے ابھی چوری پکڑی گئی ہے جوانی میں تو مار کھا سکتے تھے اب تو کمر بھی کام نہیں کرتی وہ ڈرنے لگے کانپنے لگے رونے کے قریب پہنچے دورہ پڑنے والا تھا یوسف علی سلاحت اسلام نے دیکھا ہیں تو میرے بھائی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے نہیں ہے بڑا آدمی کو فرشتہ ہوتا ہے معاف نہیں کرتے کو ایک جسمانی کمزور ہو گیا عقل کمزور ہو گیا صاحب کم ہو دوسرا اپنے بچے معاف نہیں کرتے اسی لیے فرمایا لوگوں ملب یارحم سگی رنا ولم یوکر کبھی رنا لئی جو چھوٹوں پہ رام نہیں کرتا بڑوں کا احترام نہیں کرتا محمد کریم کی جماعت کا نہیں ہے میرا ایمان ہے یوسف علی سلاد نے دیکھا کہ سفید ریش ہیں بےچارے ہیں کون چلو غلطی تو کی تھی انہوں نے غلطی کی ہے تو رو بھی رہے ہیں کاپ بھی رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ادھر سرتے کڑے ہیں ادھر فوج ہے ادھر پولیس ہے ادھر جیل ہے ادھر تھانہ ہے یہ اب کانپ رہے ہیں یہ آرڈر کرے گا اور ہماری پوری پوری گت بن جائے گی یہ سوچ رہے ہیں یوسف علیہ السلاد والسلام کھڑے ہوئے اعلان فرما دیا لا او میرے بھائیوں بزرگوں سفید ریشوں میں نے تمہیں ماف کر دیا ہے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے جاؤ ہمارے والد کو بھی لے آؤ بچوں کو بھی لے آؤ میری حکومت میں تمہارا حصہ بن گیا ہے تم اگر زورا وار ہو جوان ہو تو اپنے سے کمزور کو معاف کر دو پھر یوسف بن جاؤ گے جب مکہ شریف فتح ہوا بہت دلائے فتح تو محمد کریم نے اعلان سنا صحابہ اعلان کر رہے غصے میں سوچ کر صحابہ انتقامی صاحب رکھتے تھے کہتے ہیں آج ہم ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کریں گے سارے بدلے لیں گے جیسے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا رحمت دو عالم نے فرمایا او میرے یاروں دین دین کی بہاروں بات سنو اللہ کے کی مامو کیا کر رہے ہیں جاؤ اعلان تبدیل کرو مرہما اعلان کر دو ملحمانی کہنا مرحما کہنا آج اعلان کر دو لا بالئی گمل یوم از حبو انتم یہ ہے رسول جس نے محبت کے گل دنیا میں پھیلائے یہ ہے رسول جس نے دعوت دین کو عام کیا یہ ہے پیغمبر جس نے اللہ اکبر پتھر و مارنے والوں کے لیے دعائیں دی جیسے یہ ہے رسول جس نے مخالف کے گھر میں جا کر اس کے بیٹے کی تیمارداری کی یہ ہے رسول جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جا کر سلا رحمی میں پہل کی لیکن ہم اپنوں سے سلا رحمی نہیں کر سکتے تو اس کا مقصد ہے ہماری تربیت میں کمی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سیلا رحمی کی توفیق عطا فرما اخلاص نصیب رما نصیح فرما خلوص نیت نصیح فرما خصوصی دعا کرتے ہیں اللہ بر کاری کے عذاب سے اللہ دنیاوی دینی مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما دے یا اللہ میری عمر کے جتنی بزرگ بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے ناتوں میں پریشان ہے کسی کو بتا نہیں سکتے اللہ ان کی مدد فرما ان کے لئے آسانی فرما ہم سب کو اپنی زندگی میں فراج پورے کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم و تبع لینا انکا انتا التواب الرحیم و آخر دعوانا الحمد للہ ہمارے شیخ محترم کئی بار تقریب بخاری میں بھی تشریف لے گئے دو سو مسافر طلبا کے لیے راشن کے لیے میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں مختلف اعتماد اور جمعے میں خاص کر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کوئی بھائی اپنا صدقہ خیرات یا زکات طلباء کے راشن میں ملانا چاہے تو ڈیرہ غازی خان میں مرکز تو ایک ادارہ ہے جس میں دو سو مسافر طلباء کا راشن آپ بھائیوں کے تعاون سے پورا ہوتا ہے سب بھائی ضرور حصہ ملا کر جائیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے صبح نک اللہ و بحم کا الہ الا انت فروقہ و اتوب الک جزاک مل آسن الجزاء